صورت الفتح آیت نمبر پچیس چھبیس غذبۂ حدیبیہ کے بعض واقعات جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احرام باندھ کر عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے مگر مشرقین مکہ نے رکاوٹ ڈال دی آیت نمبر ستائیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کرنے والا سچا خواب ضرور پورا فرمائیں گے اور آپ سب امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو کر عمرہ ادا کریں گے چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا